السلام علیکم اللہ مکاج تمام حاضرین کا متحد سے شکریہ ادا کرتے ہیں علماء کرام مشاعر علمائے کرام اور دیگر کر حاجرین مجلس اللہ تعالیٰ لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رجسٹریشن کے حساب سے اصل تک تقریباً 300 افراد کی رجسٹریشن تھی جس میں حضرات اور خواتین دونوں شامل تھے لیکن اچانک حاضری میں اضافہ ہو گیا تقریباً اس وقت آزاد حاضرین خواتین اور حضرات چھ سو کے قریب ہیں اور انتظام میں اس وجہ سے کچھ ہمیں پریشانی بھی ہوئی آئندہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسی کوئی کمی کوتاہی پرام میں نہیں ہوگی اور حاضرین سے بھی اقدام ہے کہ اپنی رجسٹریشن کروا کر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں رحمہ اللہ الخری اور المام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب قول الحمد اللہ علیہ وسلم کرم. الحمدللہ رسول اللہ و جہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے جو اعتصام بالکتاب وسن کا سبب اور اس کے تقاضے کو واضح کرتا کتاب و سنت سے اعتصام کیوں کیا جائے بوست و بے الکلم یہ باب نبی علیہ السلام کے ایک فرمان پر قائم کیا گیا ہے آپ کا ارشاد گرامی کہ میں بھیجا گیا ہوں جوام القلم کے ساتھ یہ جوام جامع کی جمع ہے اور جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں کالمۃن یسی رتن المعانی الکثیر کالی متنسی کہ چھوٹا سا جملہ ہو لیکن جامعت المعانی الکثیر اس کے ضمن میں معانی بہت ہوں تو یہ جوان الکلیم کہلاتے ہیں ادارب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت چھوٹے جملے استعمال کر کے بڑے بڑے معنی سمجھا سکتے تھے اور یہ قدرت آپ کو حاصل تھی جوان الکلیم کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سابقہ قطب کے مقابلے سابق انبیاء کی کتب وہ جامے نہیں تھی بلکہ ان میں الفاظ بہت ہوتے تھے اور ہماری شریعت متطہرہ میں جو ہمیں کتاب و سنت عطا فرمائے گئے ان کے مقابلے میں اپنی جو بات ان کتب میں ایک ایک ورق میں کہی جاتی تھی وہ قرآن و حدیث میں ایک جملے سے واضح کر دی جاتی تو پھر یہ ایک زبردست ایک تقاضہ ہمارے سامنے آ ہے احتسام کا کہ جب اس قدر جامعیت ہے کتاب و سنت میں کہ بہت تھوڑے وقت میں آپ بہت زیادہ معنی احکام اور مطالب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ خوبی کسی اور کلام میں نہیں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہوا جائے قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے دیکھے قرآن پاک میں ہزاروں مثالیں پوری کتاب جامع کتاب فد قرون اد دو الفاظ ہیں لیکن دو مکمل جملے ہیں فد قرونی فعل بھی فائل بھی اور مفعول بھی اد قرکم فعل بھی اور فائل بھی اور مفول بھی فض قرونی امر اد قرکم اس کا فائدہ ہے یعنی ان دو جملوں کی شرح میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جیسے ادرعونی استجب القم بالکل وہی ترتیب ہے ادرعونی فعل فعیل مفعل اللہ تعالیٰ کا امر استجب القم اللہ تعالیٰ کا فائدہ اور اس کی شرح میں بھی ایک لمبا کلام ہو سکتا ہے یہ کتاب اللہ کی جامعیت جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کلام الرحمٰن تو ہم کتاب اللہ کو اگر تھام لیں اس کا احتسام کر لیں تو ہمیں بڑی جامعیت کے ساتھ بڑے ایک مفید اور جامع معانی حاصل ہوں گے اور مطالب حاصل ہوں گے جو کسی اور کتاب میں کسی اور کے کلام میں ممکن نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی جو آپ کی سنتیں ہیں احادیث ہیں وہ بھی اسی کا نمونہ پیش کرتی ہیں یعنی آپ کے فرامین چھوٹے چھوٹے جملے اور وہ جملے بڑے بڑے معنی کو واضح کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں علا سبید المثال سعید بخاری کی پہلی حدیث ان نمل اعمال البن ایک چھوٹا سا جملہ ان نم المال لیکن اس جملے میں معنی کا سمندر حتی علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آدھا دین ہے یعنی دین کے دو شعبے ایک باطنی شعبہ اور ایک ظاہری شعبہ باطنی شعبہ جو ہے اس کا ایک محور اور مدار یہ حدیث ہے ان الاعمال والا امال اب کوئی بھی عمل ہو بڑا ہو چھوٹا ہو سری ہو جہری ہو عقیدے کا ہو احکام کا ہو خلق کا ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو کوئی بھی عمل ہو اس کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ بعض محدین کا قول ہے کہ ایک ہی حدیث ستر ابواب کی بنیاد ہے ستر افواب کی بعض کہتے ہیں کہ دو حدیثیں پورے دین کا مدار باطنی عمل کا مدار ان نمل بالنیات ہے اور ظاہری اعمال کا مدار من عمل احمد لئی سا لہی فہو رد یہ ایک ایک کلمت الفصل ہے کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس سے ہمارا امر نہ ہو ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود یہ قاعدہ کلیہ یہ حدیث ایک تاثیلی حدیث ہے وہ شخص کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو رائی ہو رائت ہو حاکم ہو محکوم ہو باپ ہو بیٹا ہو کوئی بھی عمل کوئی بھی کرے بڑا پہاڑ جیسا عمل ہو یا وہ سوئی کے ناکے کے برابر عمل ہو سرری ہو جہری ہو لیلی ہو نہاری ہو کوئی بھی عمل بس اس عمل پر اگر ہماری مہر نہیں ہے ہماری تصدیق نہیں ہے وہ مردود اتنی جامع حدیث ہے اس کی شرح میں ایک مفصل کتاب لکھی جا سکتی ہے اور اس کی جامعیت واضح ہوگی تو ایک چھوٹا سا جملہ بڑے معنی کو سمیٹے ہوئے ایک سائل نبی السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بندہ جہاد کو جاتا ہے لوگوں کی مختلف نعیت ہے راج الجاتل راج الجاۃ الحمیت راج الخاطل مکان ہے ایک شخص لڑتا ہے بال قریمت کے لیے ایک شخص لڑتا ہے حمیت کی خاطر غیرت کی خاطر ایک لڑتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہو اس کی شجاعت کی دھوم مچ جائے ایک لڑتا ہے اپنے قبیلے کے تعصب میں ان میں فی امید اللہ کون اب ایک سوال ہے مختلف شعبے ہیں آپ کا جواب بالکل جامع اور من قاتل لکون کلیمت اللہ العلیہ لیا فی وہ اللہ بھی جو شخص کتال کرے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند آ جائے برند ہو جائے اس کی توحید کے سب بلندی بس وہ فی بھی اللہ ہے باقی کوئی فی بھی اللہ نہیں اب جہاد کرنے والا عربی ہو یا اجمی ہو گورا ہو یا کالا کسی خطے کا ہو کسی قوم کا ہو اس کا جہاد اگر الاح کا اللہ کی خاطر ہے وہ فیس بھی دلہ باقی جو بھی سوچ ہے بطنیت ہے قومیت ہے لسانیت ہے یا پھر شجاعت ہے حمیت ہے ان میں سے کوئی چیز فیس بھی اللہ نہیں صرف وہ جہاد فیس بھی اللہ ہے جو اللہ کی توحید کی سربرندی کے لیے ہو اور اس کے کلما کے اعلاء کے لیے ہو دیکھیں ایک چھوٹا تھا جملہ کتنی جانیت کتنے مطالب سمیٹے ہوئے اور ایک قاعدہ کلیہ بن گیا یہ حدیث ایک قاعدہ کلیہ ہے تاثیر ہے ایک سائل آیا کہا کہ یا رسول اللہ یارسود کل فن اسلام قول مجھے ایک بات بتائیے بات جو اسلام سے متعلق ہو میری کامیابی کی بنیاد بن جائے اتنی واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو آپ نے کہا فرمایا قل ثم مستقب کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا پھر اس پر ڈٹ جائے اس پر سیدھے ہو جائے اب یہ ایک جملہ چھوٹا سا لیکن اس کی شرح میں ایک بڑی مجلد لکھی جا سکتی تو یہ آپ کے فرامین کی جانعیت ایک شخص نے کا یارسود اللہ کو ایسا عمل بتا دیجئے یحبون اللہ جس عمل پر اللہ مجھ سے محبت کرے میں یہ الناس لوگ بھی محبت کرے اب یہ جمع کیسے ہو سکتی اللہ بھی محبت کرے لوگ بھی محبت کرے یہ دو چیزیں متضاد کیسے جمع ہو سکتی ساحل کا سوال تھا فرمایا کہ زہد کہاہد بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا جو لوگوں کا مال ہے اس کی طرف بھی نگاہ اٹھا کرنا نہ وہاں بھی زحت اختیار کر تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے تو جب ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی جس کو اللہ رب العزت نے جوان القلم فرما دی یعنی کلمات سیرا چھوٹا تھا جملہ بڑے قواعد پیش کر سکتا ہے اور ایک مختر سے وقت میں آپ کو ایک بڑا علم نافع حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہی کے کلام میں ہے کسی اور کے کلام میں نہیں ہے اس کا تقاضہ یہ ہے سب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ساتھ اعتصام کیا جائے تو کتاب الحتن میں یہ باب ہے کہ اللہ کے پیارے اطاح کیے گے جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو تھاما جائے جی إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عُذْتُ الكلم الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّوحِ وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُعْطِيتُ بِمَفَاتِيحِ خزائن الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدِي قال أَبُو هُرَيْرَةَ فقد ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ دلغونها او دلغونها او امام بخاری کے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ یہ عامری اور اویسی ہیں اور ان کے شیخ جو ہیں وہ ابراہیم بن سعد ہیں یہ نبی اسلام کے صحابی عبد الرحمان بن عوف کے پڑپوتے تھے پورا ان کا نام اب ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف یہ ان کے پڑپوتے ہوئے صحابی رسول کے اور یہ ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب امام زہری محمد بن مسلم بن بیت بن عبداللہ بن شہاب الزہری یہ ان کے شاگرد ہیں اور امام زہری رحمہ اللہ جو علماء تابعین میں سے ہیں صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے شیخ ہیں سعید ابن مسیب جن کا تعلق کبار تابعین سے ہے تو اس صنعت میں دو تابعی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک امام زہری اور دوسرے امام سعید ابن مسیب اور ان کے شیخ محدث امت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہست و بجام کہ مجھے بھیجا گیا ہے جوان الکم کے ساتھ یہ امام بخاری کا اس ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی فہرست جوان الکلم کے ساتھ ہوئی ہے جو کتاب قرآن آپ کو دیا گیا انتہائی جامع اور ایک اصولی کتاب ہے اور بڑے مختصر جملوں میں بڑے بڑے پروگرام جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے اس حقیقت سے آشنا ہے اور پھر آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں جو اللہ نے کلام کی صلاحیت آپ کو دی وہ بھی انتہائی جامع ہے اور آپ ایک چھوٹے سے جملے میں جنت کا پروگرام واضح کر سکتے ہیں دیکھیں ایک حدیث میں تہتر فرقوں کا ذکر کیا اب ان کی تفصیلات اور طائفہ حق طائفہ طور اس پر ہم جیسے لوگ لمبی بات کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ کامیاب گروہ کون سے تہتر فرقے ایک طرف اور فرق ناجیہ ایک طرف کامیاب گروہ کون سے دو لفظ ہم ما انا علیہ ہلو جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں بس وہ کامیاب وہ کامیاب یعنی یہ ایک ہی حدیث جنت کا ایسا پروگرام ہے کہ باقی پورے انڈ سے آپ کو مستب نہیں کر سکتا بس آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا تھا صحابہ کے دور میں کیا تھا کسی شخصیت کا نام تھا کہ فلان شخصیت کے کندھے پر پورے دین کی عمارت قائم کر دو کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب تھی جو لوگوں کی ہدایت کا محور محب دار ہو جس کتاب پر پورا تکیہ ہو نہیں یہ ایک ہی عدیض کاتے اور ندا ہے فرقوں میں اختلافات اور بحثیں فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے بھائی سب چھوڑ دو اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ بس وہ دیکھ لو اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا تھا اور صحابہ کے دور میں کیا تھا تو یہ جنت کا ایک پورا پروگرام ایک انتہائی جامع جملے کے ذریعے آپ نے ارشاد فرما دی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تم کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ احتسام اختیار کر لو تمہیں ہدایت ملے گی اور بڑا واضح پروگرام جامعیت کے ساتھ تمہیں حاصل ہوگا تیماں بخاری کا اس نظران یہاں پر بہستوں کے جوام القلم اس ٹکڑے پر ہے آگے دو ٹکڑے دو جملے اور ہیں جو اس بار سے متعلق نہیں ہیں ایک نصیر تو پھر رو میری مدد کی گئی روب کے ساتھ روب سے مراد خوف جو دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے یہ اللہ تعالی نے مدد کے بہت سے نشکر اپنے پیغمبر کو ادا فرمائے جیسے ایمان کی طاقت ہے توحید کی قوت ہے دین اسلام کی برکت ہے اور ان برکتوں کی بنا پر نصیرت و بر روڈ کے ساتھ میری مدد کی گئی اللہ تعالی نے میری حیبت مسلمانوں کی حیبت اور خوف دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ اس, اس کا دائرہ کار کیا ہے کیونکہ ایک اور بار میں یہ حدیث ہے اور تیسرا جملہ جو ہے وہ بھائی نہ ہی من روئی تو نہیں کت ہی تو بے ایک دن میں سو رہا تھا بلکہ ایک رات کہہ لیجیے میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا اور انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے واللہ کی وہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں خزانوں کی چابیاں رکھی گئیں یہ آپ کا خواب آپ نے خزانوں کی چابیاں خواب میں دیکھی جس کی تعویر جو ہے وہ کسرا اور کیسر کے خزانوں کی صورت میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے جو اللہ کے پیار بحمبر کے دور کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ حاصل ہو گئے ختگوہات ہو گئیں اور خزانے مسلمانوں کے قبضے میں جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے یہ حدیث مکمل ہوئی ابو ابوریرہ خات قال ابو حریرا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک معلق جو ہے وہ حدیث ہے کیونکہ سند مذکور نہیں لیکن جب سند کی تحقیق کی گئی تو وہی سند جو پیچھے مذکور ہے جو حدیث کی سند آپ نے پڑھی وہی سند اس ابو ابورا کے قول کی بھی یعنی قال ابو حرا اے بس ال مزکور جو آپ پڑھ چکے اسی سند کے ساتھ یہ قول اور یہ حدیث معلخ سیر جزم کے ساتھ ہے جو کہ حتمن صحیح ہے جیسا کہ علماء محدثین نے جو معلق حدیث کے تحت قواعد ذکر کیے ہیں اس میں صراحت کی ہے کہ صحیح بخاری کی وہ تاریخات جو جزم کے سیغے کے ساتھ ہیں جب ان کی تحقیق کی گئی تو ان سب کی صحت جو ہے وہ ثابت ہو گئی اب ریر فرماتے ہیں کہ فقط صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا تے چلے گئے رخصد ہو گئے جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور خواب نے کسا اور خیسر کے خزانے دیکھے وہ تو رخصد ہو گئے وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا اَوْ تَرَغَثُونَهَا اور تم ان خزانوں کو استعمال کر رہے یہ تَلْغَثُونَ یہ لغیث لغیث على وضن العظیم لغیث بر وضن عظیم اور لغس یا لغیث کسے بولتے ہیں تعام مخلوط وہ کھانا جو کسی اور کھانے کے ساتھ ملا ہو کچھ لغوی جو ہے وہ آئمہ نے لکھا تعامل مخلوط ان یعنی وہ کھانا جو جو کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی آپ کی مرضی ہو یعنی کھانا جیسے کھائیں جس کے کھ ساتھ چاہے ملا کر کھائیں یہ کب ہوتا ہے جب کھانے کی فراوانی ہوتی ہے کہ ایک نہیں دو اور تین چیزیں آپ ملا کر کھائیں تو اللہ کے پیارے پہ ہم پر نے یہ خواب دیکھا اور آپ رخصت ہو گئے یعنی آپ کی زندگی میں اس کی تعبیر نہیں آئی لیکن آپ کے جانے کے بعد اب اس کی تعبیر موجود ہے فتوحات ہو گئی کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دی گئی اور ان کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو گئے اور تم ان خزانوں کو کھلے عام استعمال کر رہے اور ترغون یہ رغت سے اس کا اصل معنی ہے ارتضا یعنی بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا اصل اس کا استعمال جانور پر ہوتا ہے بکری ہے یا گائے کا بچیا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیے اس پر یہ لفظ جو ہے وہ راحت بولا جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو شوق سے دودھ پلاتی ہے اور بچہ شوق سے پیتا ہے ماں نے رزت کی فراوانی اللہ نے دے دی اللہ کے پیارے بیگر نے یہ خواب دیکھا مگر اس فراوانی سے قبل ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے اللہ نے ہمیں وہ فراوانی عطا فرنگا اب یہ حدیث جو ہے کتاب الجہاد میں ہے باب قول اللہ علیہ وسلم پر بالرعب مصیرت شہر یہ ایک فائدہ حاصل ہو گیا واہ ماں بخاری کا باب کیا ہے اسی حدیث پر ہے کہ میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ یہ میرا خوف دشمن کے دل میں داخل کر کے میری مدد کی گئی مصیرت اشہر دشمن ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر کیوں نہ ہو یہ, یہ ٹکڑا یہاں نہیں تھا اس, اس حدیث میں جو آپ نے پڑھا وہاں امام بخاری ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری کے شیخ یاحیہ بن بکیر یا عبد العزیز تھے وہاں یاحیہ بن بکیر اور یاحیہ کے شیخ الس ان کے شیخ اوقیل اور ان کے شیخ امام زہری ان امام زہری پر یہ حدیث جمع ہوتی ہے اور اس میں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہیں نصیرت و برحب مصیرت شاہ کہ میری مدد کی گئی میرے روب اور خوف کے ساتھ دشمن کے دل میں بٹھا کر ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے کے یعنی دشمن مجھ سے ایک مہینہ دور کیوں نہ ہو میرا اس تک پہنچنا ایک مہینے کے بعد ہو مگر وہ ابھی سے میرے خوف سے کاپنے لگے گا یہ یہ ایک دہشت دین اسلام ایمان کی قوت اور توحید کی قوت ہے رب الرزت نے ایک لشکر کے طور پہ ہمیں یہ عطا فرمائی ہے دشمن کتنے ہی فاصلے پر ہو اگر ہم قویل ایمان ہیں قویل عقیدہ ہیں اور توحید نے ایک پوری غیرت کے ساتھ ہم توحید پر قائم ہیں تو اللہ ہماری حیبت دشمن کے دلوں میں پیمست کر دے گا اور یہ ایک غلبے کی صورت ہوگی اور اگر ہم ناقص اور ایمان کمزور ایمان کے تو پھر کیا ہوگا دشمن ہم پر چھا جائے گا یہ بات دشمن بھی جانتا ہے کہ ہماری قوت ہمارے ایمان میں نہ کہ ظاہری مسائل جب ہم پڑھا کرتے تھے ریاض میں تو کچھ انڈیا کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہمارے کلاس فیلو تو انہوں نے اندرا گاندھی کا ایک قول ہمیں بتایا اسے کسی نے خبر دی کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بڑھ گئی ایک ارب سے بڑھ گئی ہمیں کچھ فکر کرنی چاہیے اندرا گاندھی کا قول تھا کہ کوئی پرواہ نہیں ان کو ایک ارب ہونے تو جیسے یہ ہی ہیں ان کو دو ارب ہونے دو کوئی پرواہ نہیں بس کوشش یہ کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو تین سو تیرہ نہ ہو دے یہ کوشش کرو ایک ارب اور دو ارب ہمیں کوئی پرواہ نہیں میں نے یہ کثرت کچھ نہیں لیکن ان کا ایمان ایمان کی قوت عقیدے کی مضبوطی یہ ہے سبب کہ اللہ رب العزت اس, قو اس قوی ایمان کی بنا پر تمہاری ہے دشمن کے دل میں ڈال دے گا اور یہ پیارے پیغمبر محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی صداقت اور اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک دلیل دوسرا جو مقام چاہ یہ حدیث ذکر ہے وہ ہے باب روی اللیل رات کا خواب ماں بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا اور باب قائم کیا رات کا خواب اب حدیث آپ بڑھیں اس میں رات کا کئی ذکر نہیں اور یہی اس استنفوں کا فائدہ ہے جب آپ ایک مقام پر ٹھہر گئے اس حدیث کے باقی طرق اور باقی جو محلات وجود ہیں ان کا آپ تتوہ کریں تو آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے اس باب میں بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ بھائی نہا بارہا کے الفاظ اور بارہا گزشتہ رات گزری رات کو بولتے میں گزشتہ رات کو سوایا ہوا تھا معنی یہ خواب رات کی ہے امام بخاری نے یہ خواب رات کو دیکھا اور یہ باپ اس لیے قائم کیا کہ کچھ لوگوں میں اختلاف تھا وہ کہتے تھے کہ خواب وہ مؤثر ہوتی ہے یا اس کی تعبیر بنتی ہے جو رات کو دیکھی جائے امام بخاری کا موقف یہ تھا کہ خواب کوئی بھی ہو رات کو دیکھیں یا دن کو دیکھیں وہ حقیقت ہو سکتی ہے اور اس کی تعبیر ہو سکتی ہے چلانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رات کا جو خواب ہے اس کا بال قائم کر کے اگلا بال قائم کیا باب رویہ بن نہ دن کا خواب کہ دن کے خواب کی بھی حقیقت ہے وہ بھی مؤثر ہو سکتا ہے اس کی کی تاثیر بھی ہو سکتی ہے دن کے خواب کی اور اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ پیارے بہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امران بنت مرحان کے گھر گئے جو عبادہ بن سالد کی بیوی اور وہاں آپ نے کھانا چلاب فرمایا اور پھر آپ کو کچھ نیند سی محسوس ہوئی ام حرام آپ کے خدمت کے لیے آپ کے سر کو دیکھنے لگی کوئی جوں ہو یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو نقصان دے ہو وہ نکال دی جائے تو آپ کو نیند اب یہ دن کا وقت ہے آپ کو نیند داغے تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی امن حرام نے مسکراہٹ دیکھے آگے سو سکو مایو ہے کو کیا آپ کیوں مسکرا رہے کیوں ہنس رہے ہیں تو رسول اللہ نے اشارت فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا ہے کہ نا سمن امت ہی اور میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے شکریہ اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یر کا بوڑھا سب بحر جو سمندر میں جائیں گے سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور سمندر پار کر کے جہاد کو جائیں گے اور فرمایا کہ وہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تختوں پر بیٹھے بادشاہ ہیں میں نے جو خواب دیکھا اپنی امت کی ان لوگوں کو تو تختوں پر بیٹھے بادشاہ محسوس ہوئے جو سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور سمندر عبور کر کے جائیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے یہ خواب دے ام حرام نے عرض کیا یا رسول سو دعا کر دے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دی آپ نے دعا کر دی اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو نیند آ گئی پھر آپ اٹھے اور پھر مسکرا ہیں پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا کہ میں نے ایک اور لشکر دیکھا وہ بھی سمندر میں جائے گا جہاد کے لیے عرض کیا کہ دعا کریں مجھے اللہ تعالی ان میں بھی شامل فرما دے فرمایا کہ نہیں انت من الاولین تم پہلوں میں سے جو پہلی جماعت میں نے پہلا خواب دیکھا ان میں سے اور یہ خواب بھی اللہ کے پیارے بےغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلی ایک تو امیر معاویہ کے دور میں سمندر میں لوگ سوار ہوئے اور جہاد کے لیے گئے اور پہلے قافلے میں ان میں حرام بھی موجود تھی سمندر پر سوار ہوئی عبور کیا جب وہاں سے اتھری سواری پر بیٹھی تو سواری ٹک مگا گئی اور وہ نیچے گر گئی اور شہید ہو گئی اللہ کے پیارے فکمر کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اس کی موت جیسے بھی واقع ہو وہ شہادت کی موت ہو نبی اسلام نے ان کی موت کا اشارہ ہے. اور ساری خبریں آپ کی ہر بار پوری ہو گئی امام بخاری کا استظار یہ ہے کہ آپ نے یہ دن میں خواب دیکھا اور اس کی حقیقت موجود ہے اس کی تعبیر موجود ہے تو خواب خواہ دن کا ہو خواہ رات کا ہو اس کی تاثیر ہے جو دونوں کے مخاری نے اس موقف کو آیا کیے جی <تصفح> جی نبی رسلام کہ جو نبی بھی گزرے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے آیات اور موجودات عطا فرمائے نشانیاں عطا فرمائے ان نشانیوں کو لوگوں نے دیکھا کوئی ایمان لایا اور کوئی ایمان نہیں لایا کسی نے قبول کر لیا کسی نے انکار کر دی تو ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے ان نشانیوں کی بنا پر جو لوگ ایمان لائے انہیں امن دیا گیا یہ اومن امن سے ہے اور آگے امن ایمان سے ان لوگ نشانیوں کو دیکھتے گئے کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے کچھ کو امن نصیب ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کچھ کو نہ ہوا لیکن وہ نشانیاں جو تھی وہ ان کی زندگی کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک تھے جب تک وہ انبیاء رہے نشانیاں رہیں اور جو جن کو فائدہ پہنچنا تھا ان کو فائدہ پہنچ گیا جب میری باری آئی تو میری نشانی کیا ہے میرا موجودہ کیا ہے کہ میرا موجہ میری نشانی اللہ کی وحی یہ قرآن حدیث ہے یہ میرا موجہ اور یہ موجود خالد ہے یہ ہمیشہ رہے گا ہر نبی کا موجودہ یہ اس کی نشانی اس کی زندگی تک محدود تھی سال علیہ السلام کی اونٹ نہیں ان کی زندگی تک تھی موسا اسلام کا جد پہ تھا ان کی زندگی تک اور ان کا جو اثا تھا اس کا سان بن جانا ان کی زندگی تک تھا آپ نے جو ہے وہ سمندر پر زرب لگائی رستے بن گئے یہ ان کی زندگی تک تھا جنہوں نے ایمان لانا تھا لے آئے نہیں لانا تھا نہ لائے چانچے وہ انبیاء گئے اور موجزات بھی ختم ہو گئے عیسا علیہ السلام کا موج ان کا پھونک مارنا مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ مریض کا شفا پہ جانا یہ ان کی زندگی تک تھا. جو میری باری ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک معاوضہ دیا وہ معاجہ کیا ہے اللہ کی فہری جو کتاب و سننے سے بھی بھارت وہ صلی اللہ علیہ یہ میرا معاوضہ ہے جو میری زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک قائم رہے گا یہ قیامت تک قائم رہے گا یہ معجزہ دنیا میں موجود رہے گا لوگ آئیں گے دیکھیں گے متاثر ہوں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اسی بنا پر رسول اللہ نے فرمایا کہ فارج ان تاب یوم الیام اسی بنا پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی تعداد سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی باقی انبیاء کے معاشرہ ان کی زندگی تک محدود تھے تو لوگ بھی محدود تھے ایمان لانے والے مگر میرا جو میرا معاشرہ ہے وہ قیامت تک رہے گا اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے ایمان لاتے رہیں گے اور میری امت کی تعداد بڑھتی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں قیامت سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی امت دیکھوں گا اور اپنی امت پاؤں گا یہ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ اسلام ایک ایسا موجود خالد جس کی بقا قیامت تک ہے دیکھیں صدیاں بیت چکی قرآن حدیث موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے اور خالی کتاب و سنت نہیں کیونکہ کتاب و سنت کی موجودگی یہ کافی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کا علم پیش کرنے والے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تطال اصابت من امتی ظاہری ناد الحق کتاب و سنت کیا تک قائم رہیں گے مگر اس کے پہلو پہ پہلو میری امت کی ایک جماعت بھی قائم رہے گی جو حق پر قائم ہوگی اللہ کی وہیں پر قائم ہوگی اور لوگوں کو حق سمجھائے گی حق پیش کرے گی خالی کتاب و سنت میں کتاب و سنت کا موجود ہونا کافی نہیں یہی دو کتابیں اللہ کی وہی اگر کسی جاہل کے ہاتھ آ جائے وہ اپنی غلط تعویلوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا تو خالی اس کی موجودگی کافی نہیں یہ بھی اللہ کے پیر بہمبر کی ایک نبوت کی صداقت کا نشان اور اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ایک جماعت ایسی ہوگی اہل حق کی علماء کی جو صحیح علم صحیح تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یوں یہ علم قیامت تک قائم رہے گا تو یہ بھی ایک ایسا ایک ایک تقاضہ ہے جس باہر ضروری ہے کہ ہمارا کتاب و سنت کے ساتھ احتسام ہو ہر چیز کو چھوڑ کر قرآن عزیز چمٹا جائے چنانچہ کتاب و سنت ہی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قیامت تک موجود رہے گی. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آیت اور موجزہ جو قیامت تک قائم رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور یہ امت کا جو ایک انتشار امت کا پھیلنا یہ قیامت تک جاری اور قائم رہے گا. جی. قال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول الله تعالى وَجَعَلْنَا للمتقين إِمَامًا قال أئمةً نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا وقال النعون ثلاثٌ أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعو الناس إلا من خير جی یہ ایک نیا باب تیسرا باب ہے باب الاقتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدار اقتدا کا معنی کسی کو قدوہ قرار دینا نمونہ اور مثال قرار دینا یعنی بندہ طے کر لے کہ میری پوری زندگی کے لیے میرا نمونہ کیا ہے میری مثال کیا ہے میرا آئیڈیل کیا ہے وہ ہے نبی السلام کی سنتیں اور آپ کا طریقہ مبارکہ آپ کا حمل آپ کے فرامین اور آپ کی پوری سیرت طیبہ اسے گویا قدوہ سمجھ لیا جائے اور ایک نمونہ قرار دے دیا جائے اسی کے ساتھ انسان ہمیشہ کے لیے منسلک ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان بجا متقینہ امامہ یہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے متقین کا امام بنا دے امام سے کیا مراد اس دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ متقین کی سوداری طلب کی جا رہی ہے ہم ان کے لیڈر بن جائیں یا ان کے قائد بن جائیں یا ہمیں حکومت مل جائے اس دعا کی یہ تعبیر نہیں ہے بلکہ امامت جو ہے دین اسلام میں اختدا کا نام کہ ہمیں مستحقین اہل تقوا کا امام بنایا جائے اس طرح کہ ہم ان کی ابتدا کریں اور ہمارے بعد آنے والے ہماری ابتدا کریں دنی دنیا کا اقتدار نہیں مانگا جا رہا بلکہ امامت دین کی تقوی کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی تاکہ ان امامت پیروی کا نام کیونکہ امام لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے ہمیں ایسا بنا دیں کہ جو ہمارے ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہم ان کی افتتاح کریں اور جو ہمارے بعد لوگ ہیں وہ ہماری افتتاح کریں ہمارے بعد والے ہماری افتتاح کب کریں گے جب ہم اپنے پہلو کی افتتاح کریں گے اور یقینا اس میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے ساتھ احتسام کی بات ہی آئے گی جو ہمارے صنف ہیں ان کی سیرت کا ماحصل اور نچوڑ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتفاق اور آپ کی سیرت طیبہ کی پیروی اور ہمیشہ قرآن حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ایک عین کے طور پہ اور اس کی پیروی کرنا کالا اب یہاں دو ابہام ہیں کالا کس نے کہا پائل کا نام مضبور نہیں کس سن سے کہا وہ بھی مجبور نہیں یعنی ابہام بھی ہر تعلیق بھی ہے کہ قائل کون ہے امام بحائی رحمہ اللہ نے قائل کا ذکر نہیں کیا اس کے مشہور ہونے کی بنا پر اور یہ قول امام مجاہد رحمہ اللہ کا ہے جو بڑے مفسر تھے اور محدث تھے اور عمایہ طاوعین میں سے یہ ان کا قول ہے اور ان کے اس قول کی پوری سند امام طوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لائے ہیں اس عائد کی تفسیر میں تو قالا اے قالا مجاہد بس زاکہ رہی فی تصویر بسرد معروف ہے تو امام مجاہد کیا فرماتے ہیں اسایت کی تصویر میں اہمت یہ ام یہ امام کا معنی, معنی معنی امام جو قرآن کی آیت میں ہے لطب مفرد ہے لیکن معنی یہ جمع ہے بجا جمع کا سیک ہے بتکلم کا یعنی وجا اللہ کی حجت کے تحت امام بمانا آئمتن ہمیں متقین کا امام بنا دے آئمہ بنا دے جمع کا سیخ ہے کس طرح نقصدیب امن خب اس طرح کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہم ان کی اقتدا کریں وہ یکسدی بینا دینا اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہماری اقتدا کریں یہ امامت ہے امام سے مراد کوئی دنیا کی ریاست نہیں ہے دنیا کو ہوتا یا کرسی نہیں ہے بلکہ اماموں سے مراد دین کی تخوا کی اہم حق کی قیادت اس معنی میں کہ جو سے قبل لوگ گزرے وہ ہمارے لیے امام بن جائیں ہم انہیں ایک آئیڈیل قرار دے کر ان کی پیروی کریں اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ہم ان کے امام بن جائیں وہ اسی چیز میں ہماری پیروی کریں یہ ساری پیروی کا سلسلہ تخوا اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہو اور یہی معنی ہے احتسام بل کتاب کو سننا کا نام عبد اللہ ہے عبد اللہ بن عون بہت بڑے محدث بھی تھے عابد اور اور بڑے نیک اور صالح انسان ان کے ایک شاگرد کا خواب ہے کہ میں نے پندرہ سال گزارے ان کے ساتھ عبد اللہ بن عون کے ساتھ اور مجھے یقین ہے کہ ان پندرہ سالوں میں جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے اس کی قلم ایک بار بھی نہیں چلی ہوگی ان پندرہ سال مجھے یقین ہے ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہے ایک گناہ لکھ رہے مسلسل اس فرشتے کی قلم چل رہی تھی ان پندرہ سالوں میں اس فرشتے کی قلم ایک بار بھی نہیں چلی ہوگی یہ ہمارے سرف سال اور ان کے تخوا کا معیار ان کا یہ عظیم قول ہے کہ سناسل و حب نفسی والے اخوانی کے تین چیزیں مجھے پسند ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی سب کے لیے کہ تین چیزیں اختیار کر لیجیے نمبر ایک عادی سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ احتسام اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اسے ہم پسند کرنے اختیار کرنے کس طرح اینت اللہ یس العنہ کہ سنت کو سیکھتے رہے اس کا علم حاصل کرتے رہے اور اسی کے بارے میں سوال کریں ہمیشہ جب بھی سوال کرے اللہ کے پیارے بحم پر کی سنت کی بنیاد پر کریں کہ فلاں نسل اس کی کیا دلیل ہے فلاں مسئلہ فلاں قول اس کی کیا دلیل ہے نبی رسمان کی حدیث کا سوال تاکہ سارے حقائق کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہوتے جائیں تو یہ ایک پہلی چیز ہے مجھے پسند اپنے لیے بھی اور اپنے تمام بھائیوں کے لیے بھی کہ سنت رسول ہمیشہ رسول عین بن جائے اسی کا تعلیم و تعلم ہو اسی کا سوال ہو اسی کی بابت پوچھا جائے اور دوسری چیز کیا ہے بول قرآن منہ ہو یہ کہ قرآن پاک اسے اختیار کر لیں اس کو سیکھیں اور سمجھیں تفاہم سے مراد تدبر آف یہ تطبر تدبر مراد ہے کہ قرآن پر تدبر کریں اسی کے بارے میں سوال ہو اسی کی دلیل طلب کی جائے یہ کتاب و سنت تو ان کا یہ قول جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کی ایک بہترین دلیل اور بہترین ایک راہ ہے را اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کو چھوڑ دو لوگوں کو چھوڑ دو سوائے خیر کے امور کے اگر کوئی خیر کی بات کسی سے کرنی ہے خیر کسی کو دینی ہے تب لوگوں سے تعلق رکھو اور اگر خیر نہیں ہے کوئی شر ہے تو لوگوں کو چھوڑ دو کسی کی غیبت کرنی ہے کسی کا نمیمہ کرنا ہے کسی پر نارد برسانی ہے, یا کسی پر کو کفر کا فتوا لگانا ہے. ان تمام باتوں سے لوگوں کو چھوڑ دو ہاں اگر کوئی خیر ہے کوئی دعا ہے کوئی خیر فاہی ہے تو اللہ کے بندوں سے تعلق رکھو اور اگر خیر فاہی نہیں ہے کوئی دعا کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ شر ہے غیبت کا نمیمہ کا یا گاری گلوج کا تو پھر لوگوں کو چھوڑ دو ورنہ یہ شرج ہے غیبت وغیرہ انتہائی نقصان دہ اور بہت زیادہ ایک قیامت کے دن بوجھ کا باعث ہوگا تو یہ تین بڑی عظیم باتیں عبداللہ بن عام نے فرمائی ہیں اور واقع مش ہے امام بخاری کا استعمال پہلی دو باتوں سے کہ قرآن و حدیث کو تھام لو انہی کو سمجھو انہیں کی بابت سوال کرو ان کا علم اور فقہ جو ہے وہ حاصل کرو عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سبيان عن غاصل عن أبي واد قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي ومر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفرار ولا بيضار إلا قسدتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لم يفعل المصاحبات <بِهنم> سبحان اللہ یہ جی حدیث جو امر بن عباس امام بخاری کے شیخ ہیں یہ بسرا کے محدث ہیں اور کتب رجال میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ علی بن مدینی کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے ہم مثل یام پلہ راوی ہیں ان کے شیخ ہیں عبد الرحمان یہ ابن مہدی مشہور محدث اور سقہ محدث عبد الرحمن کے شیخ سفیان یہ جی سفیان سوری ہیں رحمہ اللہ اور یہ روایت کر رہے ہیں واصل سے ان کے ساتھ ان کے سیرے کے ساتھ اور سفیان سورے کی تدلیز کے حوالے سے اور ان کے سیرے کا استعمال یہ منہ میں انقتا ہے اور ہم نے شروع سے یہ بات بار بار عرض کی ہے کہ صحیح بخاری کے طرق کا تطبر اس قسم کے شبہات کو زائل کر دے گا چنانچہ یہاں تو ان کا سیرہ استعمال یہ حدیث کتاب الحج میں اس میں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ثنا عبد اللہ عبد الوہب قلا حد خالد الحرث قال حد ثنا سفیان قالا حدثنا واسن یہاں پر حدثنا کا سیرہ ہے جس سے جو ایک تہمت تھی انقطاع یا تدلیس کی وہ ظاہر ہو گئی تو یہ طرق اور متعم کے تطبروں سے یہ علمی فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے چنانچہ ابو وائل جن کا نام شقیق ابن سلما تھا یہ تارئی تھے یہ فرماتے ہیں کہ جلستو ولا شہبہ میں شیبہ کے پاس بیٹھا یہ شہبہ کون ہے یہ شہبہ بن عثمان ان کے والد کا نام عثمان تھا اور یہ بقی جو ہیں وہ صحابہ میں سے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں یہ ان کی صحبت گو مختصر تھی لیکن ثابت ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ایمان کی حالت میں خاں اللہ کے بغمبر کو ایک بار دیکھا ہو صحابی یہ ثابت ہو جاتی اگرچہ انہوں نے کم دیکھا لیکن یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں یہ مسجد نے حرم میں تشریف فرما تھے کہتے ہیں کہ جانا سر انہیں یہ عمر ہو کہ مجلس کہا یہ جو شقیق بن سلمہ یہ بیٹھے شہبہ کے پاس تو شہبہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو اس طرح کچھ عرصہ قبل میں جناب امیر المن عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی مقام پر جہاں اس وقت تم میرے ساتھ بیٹھے ہو اسی مقام پر میں عمر بن خطاب رضی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فقال جناب عمر نے فرمایا لقد حمن اللہ آگرہ فیح سفرا ولا بحضہ اللہ قسم تو نانگل میرا یہ ارادہ ہے کہ مسجد حرام میں حرم میں جو بھی سفرہ اور بیزہ ہے اسے تقسیم کر دوں مسلمانوں نے سے مراد زرد رنگ اشارہ سونے کی طرف اور بیزا سے مراد سفید رنگ اشارہ چاندی کی طرف جو بھی درہ و دینار حرم میں موجود ہیں بیت اللہ میں موجود ہیں میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو میں تقسیم کر دوں تو یہ عرض کرتے ہیں شاہبہ بن عثمان میں نے کہا کہ مان تو بے فائدے آپ ایسا نہیں کر سکتے کیوں کہ کیوں نہیں کر سکتا کل لم جفائل ہو صاحبہ کا کہ آپ سے قبل جو دو شخصیتیں گزری ہیں ابو بکر صدیق اور محمد علیہ وسلم ان دونوں نے ایسا نہیں کیا تھا تم کیسے کرو گے اور جہاں عمر نے فرمایا کو مل مرحان یوں یہ دو شخصیتیں وہ ہیں جن کی اقتدا کرنا فرض ہے اپنے اس ارادے سے باز آ گئی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی زائر کی ایک آمدنی یہ جو شقیق ابن سلما ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی نے ایک امانت بھیجی تھی حرم کے لیے کہ اس کو حرم کی خدمت میں جمع کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ حرم میں لوگ امانتیں بھیجتے تھے صدقات بھیجتے تھے تاکہ ہمارا یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو حرم کی خدمت میں اور ہمیں سوال ملے اور آج بھی جس قدر اوقاف حرم کے ہیں کسی اور شہر کے نہیں بڑا ایک سرمایہ حرم کے اکاؤنٹ میں موجود ہے آج بھی اور وہ حرم کی خدمت میں صرف ہوتا ہے جو بھی کام نکلے اس کی توسیع کا کام ہے یا کوئی بھی کام اس پیسے سے ہوتا ہے تو یہ ایک وقف کی صورت یا سرمایہ کی صورت شروع ہی چلی آ رہی ہے چاہے امیروں میں فرمایا کہ حرم کے کام ہم کرتے ہیں لیکن پیسہ بچ جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ کہ پیسہ کیوں بچے جو حرم کی خدمت ہم نے کی جو ضرورتیں وہ پوری کرنے کے بعد جو پیسہ باقی بچے اس کو تقسیم کر دیا جائے تو انہوں نے کہا شہبا نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیز جو ہے نہیں اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھی اوبکر صدیق کے دور میں موجود تھی اس دور میں مسلمانوں کو پیسے کی زیادہ حاجت تھی آئی تو پھر بھی اسلام پھیل گیا ترقی کر گیا مسلمان مستحکم ہو گئے مضبوط ہو گئے مگر وہ فقر کا دور تھا اور اس دور میں اس فقر کے باوجود اور غربت کے باوجود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اوبکر صدیق نے حرم کی املاک کو حرم کے پیسے کو اور حرم کے تحائف کو لوگوں میں تقسیم نہیں کیا تو آپ کیوں تقسیم کریں گے جب یہ بات سنی امیر المومنین نے نہیں نہیں دیکھا کہ میں میرے لوم میں نہیں میری بات رد ہو رہی ہے میری بات چھوٹی ہو رہی ہے یہ میری یہ ہے فرمایا کہ نہیں جب تم نے ایک بات حق بتا دی تو یہ دو شخصیتیں وہ ہیں جن کی خزا ہم پر فرض ہے چنانچہ ہم ایسا نہیں کریں گے اب اس وقت سے آج تک جو حرم کی اوقاف ہیں جو حرم کے تحائف اور اموال ہیں وہ موجود اور محفوظ اور گاہے ہے وہ حرم کی خدمت میں استعمال ہوتے ہیں اصل یہاں پر شاہد کیا ہے امیر و کا فرمانا کہ یہ دو شخصیتیں رسول اللہ علیہ وسلم اربو بکر یہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں ہمارے لیے قدوہ اسوا اور نمونہ ہے ان کی ہر بات ہم قبول کریں گے جو اقدام انہوں نے کیا اس کو واپس لے لیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی اقتدار ہے اور کے صدیق زرانوں کی اقتدار ہے یہ چیز بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ تمس کی ایک بڑی عظیم دلیل ہے کہ سرف سال ہی کا موقف اور ان کا نظریہ کیا تھا نبیر اسلام کی سنت کے بارے میں اگر کوئی رائے ہوتی بھی جس کو بہتر جانتے اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ رائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل اور آپ کے نمونہ کے خلاف ہے تو اس سے بعض آ جاتا اس کو پھر اپناتے نہیں تھے اس کو اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کے فرمان کی جو حاکمیت قائم کرتے اور اسی کی بھارت رسی کو قائم کیا کرتے تھے جی <تصفی> یہ حدیث جو کہ سنت کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم دونوں کے بیچ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ اور یہاں کتاب اللہ سے براد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ الکتاب قرآن و حدیث دونوں پر بولا جا سکتا اگر الکتاب و سننا دونوں الگ عطف معطوف کی شکل میں ہو تو الکتاب کا معنی قرآن ہے اور سننا کا معنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے فراہمی اور آپ کی سنت ہے لیکن جہاں الکتاب مستقل الگ استعمال ہو تو وہاں الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے آپ نے فرمایا لاقین بینک کتاب اللہ کہ میں تمہارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں یہ ایک جملہ ہے اصل میں یہاں ایک پورا واقعہ ہے واقعہ یہ کہ ایک عرابی شخص آیا ایک دوسرے شخص کے ساتھ نبی اسلام کی خدمت یہ دونوں افراد ان میں ایک عرابی تھا اور ایک شخص جو اہل مدینہ سے تھا یہ دونوں اللہ کے پیارے پہ عمر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ رسول اللہ صاحب ہمارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے اب وہ عرابی بولا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا اس کا لوکر تھا میرے بیٹے سے گناہ سرزد ہو گیا اس کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتقاب کر بیٹھا اب یہ بات ظاہر ہو گئی لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو قتل کیا جائے گا شریعت کا فیصلہ یہی ہے تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو قتل نہ کرو اس کے بدلے دیت لے لو چنانچہ سو بکریاں اور ایک لونڈی یہ دو چیزیں میں نے بطور فدیہ دی اور اپنے بیٹے کا خون بچا لیا پھر کچھ اہل علم ملے انہوں نے کہا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا یہ اقدام دم غلط ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ سن فرمایا کہ میں تمہارے بیچ کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا فرمایا کہ یہ بکریاں اور لوڑی واپس ہوگی جو تم نے بطور فی اپنے بیٹے کا خون بچانے کے لیے اس کو دی ہے واپس ہوگی اور چونکہ تمہارا بیٹا شادی شدہ نہیں شادی شدہ نہیں اس کے لیے دو سزائیں ایک اس کی پشت پر کوڑے مارے جائیں گے سو کوڑے اور دوسرا ایک سال کی جنا پتنی ایک سال کی جنا پتنی تمہارے بیٹے کی سزا اور چونکہ تمہاری بیوی شادی شدہ ہے اس کی سزا رجم شادی شدہ مر ان سے اگر یہ بد کرداری ہو جائے تو اس کی سزا رجم جو آج آپ نے اس وقت ایک صحابی انیس پاس موجود تھا کہا کہ انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے اس گناہ کا پوچھو اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کرو کر انہ اس انہیں گئے اس سے سوال کیا اور اس نے زنا کا اعتراف کر لیا انہوں نے اس کو رجم کر دی یہ پورا قصہ اب نبی اسلام کا فرمانا کہ تمہارے دیش میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرو اور آپ نے فیصلہ کیا اس فیصلے کی ایک شک یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کی پشت پر سو کوڑے مارے جائیں کون کی سزا قرآن میں موجود ہے یہ فیصلہ واقع دل... کتاب اللہ سے ہے لیکن دوسری سزا ایک سال کی جنابت نہیں قرآن میں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے یہ سزا اللہ کے بگمبر کی حدیث سے ہے اور آپ نے اسی فیصلے کو کتاب اللہ کا فیصلہ کہا معنی قرآن بھی کتاب اللہ ہے اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام بھی کتاب اللہ ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا تو آپ کا یہ فیصلہ اس کی ایک شق قرآن میں موجود ہے دوسری شق موجود نہیں ہے وہ حدیث سے ہے اور آپ نے مکمل فیصلے کو کتاب اللہ کا فیصلہ قرار دیا تو یہ جو حدیث ہے یہ نبی اسلام کی سنت اور آپ کے فرامین اور آپ کی حدیث کی اہمیت اور فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے اور نبی اسلام کی حدیث پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تقریباً پندرہ مقامات پر روایت کی ہے پندرہ مقامات مختلف مسائل ثابت کیے ہیں اگر طلبا صحیح بخاری کو کھولیں ان مقامات کو تلاش کریں اس میں ایک تو تختی حدیث کا ایک زبردست فائدہ حاصل ہوئی بخاری میں تختی کا عمل من حاضن حضر نے فتح بحاری کے مقدمے میں باقاعدہ ایک باب کے تحت امام الخاری کے تختی کے عمل کو پیش کیا ہے اور اس عمل سے مراد یہ ہے کہ جو باغ قائم کیا جائے حدیث طویل ہے اس باپ میں جو ٹکڑا اس حدیث کا جو ٹکڑا اس باب کے مطابق ہے اسے پیش کیا جائے بس اور باقی حدیث کو حجف کر دیا جائے یہ تختی یعنی حدیث کو کتا عطن ٹکڑوں کی شکل میں روایت کروا اس کی ایک آسانی یہ ہے اگر ہر مقام پر پوری حدیث مذکور ہو تو کتاب طویل ہو جائے دوسری آسانی یہ ہے اگر پوری حدیث مذکور ہو تو بعض طلبہ کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ باپ کا تعلق کس ٹکڑے سے ہے اور اگر پوری حدیث حذف کر کے اسی ٹکڑے کو ذکر کر دیا جائے جس کا باپ سے تعلق ہے تو ایک طالب علم کو بڑی آسانی سے وہ مقام سمجھ میں آ جائے گا تو یہ حدیث یہ واقعہ صحیح بخاری میں پندرہ مقامات پر مروی ہے اور بعض مقامات پر تنقید تخصیح ہے اور بعض جگہ پوری حدیث موجود ہے تو ایک کا تخصیق عمل اور مثالیں کافی آپ کو حاصل ہوں گی دوسرا بہت سے علمی مسائل بھی آپ کو ملیں گے مثلا امام بخاری نے اس حدیث کو الفقالت الحدود میں روایت کیا باب قائم کیا باب الفقالت حدود۔ کہ حد قائم کرنے کے لیے توقیل کسی کو وکیل بنانا حد قائم کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا امام بخاری اس لال کہاں سے آپ نے انیس کو بھیجا کہ اگر وہ عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کرو تو انیس کو آپ نے وکیل بنایا حد کی اقامت کے لیے نمبر دو امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا بابست ہو اللہ سل ہے جور ہے سل ہو اگر کسی لوگوں کا آپس میں موادہ ہو صلح ہو کسی ایسے مسئلے پر جو کہ غلط ہے جو کہ ظلم ہے تو صلح مردود ہے حالانکہ صلح مطلوب ہے صلح ہونی چاہیے خیر لیکن صلح اگر باطل عمر پر ہے وہ مردود ہے چنانچہ امام صلی اللہ کیا ہے کہ اس آرابی اور اس مدنی شخص کی جو صلح تھی سو بکریوں اور ایک لونڈی پر ہو کے انہوں نے تجزیہ ختم کر دیا مگر چونکہ یہ صلح ایک باطل عمر پر تھی اس لیے مردود ہو گئی اور اللہ کے پیارے میں عمر نے اس فیصلے کو اس کی تنسیک فرما دی اس کی جگہ جو شرع حکم تھا کتاب اللہ کا وہ جاری کیا امام رحم اللہ نے ایک باب یہ قائم کیا باب ارے اعتراف اعتراف مانا جس پر زنا کی تومت ہے اگر وہ اقرار کر لے تو وہ جرم ثابت ہو جائے گا وہ جو چار گواہوں والا معاملہ وہ قید ختم ہو جائے گی اگر خود اقرار کر لے زنا کرنے والا مرد یا وہ عورت تو جس عورت کے پاس آپ نے انہیں اس کو بھیجا اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کے احتراف کو قبول کر کے اس پر جناح کی حد جو ہے وہ جاری کر دو ایک مقام پر اس حدیث کو لائے ہیں باپ کیا تعمیر کیا اخبار الحاد خبر واحد کی ہے خبر واحد اہل الرائے کا ایک بت وہ کہتے لو امل نہ بکل حدیث ننگ رائے اگر ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو رائے کا دراضہ بند ہو جائے گا تو رائے کو باقی رکھنے کے لیے حدیثوں میں تابیلے کرو حدیثوں کو رد کرنے کے پروگرام بناؤ ارے حدیث مانتے جاؤ گے تو رائے کہا جائے گی جبکہ ہم اور وہ عادل حدیث ہے پھر عادل حدیث آ جائیں گے تو ایسے قواعد بناؤ حدیثوں میں کر کر کے حدیثوں کو رد کرو مجھے ایک قاعدہ یہ ہے کہ عقیدے میں یا حکام میں اگر خبر واحد آ جا جائے تو حجت نہیں خبر واحد حجت نہیں امام بخاری کا باب اخبار الحمد اس میں یہ حدیث اس واقعے کو لائے ہیں اور اس دوران کیا ہے کہ آپ نے اس عظیم کلیہ پر فرد واحد کو بھیجا جماعت نے بھیجے کہ دو چار افراد جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو اگر اعتراف کر لیں تو اس کا اعتراف قبول کر کے اس کو رجم کر دو حالانکہ حدود کا باب تنگ ہے حدود کا باب ادیت نظر روایات ہے کیوں؟ اس لیے اعتراض کے نتیجے میں فورا رجم ہونا تھا کتنا تنگ بتاؤ جبکہ احاط جو ہے اس میں وسعت ہے اس میں تحقیق اور تتگو کی گنجائش <سؤال> موجود ہے مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے پاس ایک شخص بھیجا دماغ بخاری کا سنجھا کے خبریں تھے وہ ایک شخص کیا اس سے استفسار کیا، اس نے اعتراف کر لیا اعتراف کو قبول کرے جس کو رجم کر دیش پندرہ مقامات پر صحیح بخاری میں ہے ان مقامات کا اگر آپ کریں تو بڑا ایک علم آپ کو حاصل ہوگا اسانید کا تنور آپ کو حاصل ہوگا بب اللہ تعالیٰ توفیق جی جی یہ ایک معروف عزیث آپ سنتے رہتے ہیں اولا ما سے اور خوطبہ سے جس کے راوی ابو حریر الن ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلم نے اشاد فرمایا کل امتی میری پوری امت ید خلون جنت جنت میں داخل ہوگی إلا من ابا سوائے اس شخص کے جس نے خود انکار کر دیا جنت میں جانے سے پوری امت جنت میں داخل ہوگی امت کی دو قسمیں ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت ایجابت امت دعوت میں مسلمان کفار سب شامل ہیں یعنی جس جس شخص کو دعوت دینی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ امت دعوت ہے اس میں ابو چاہل بھی ہے ابو بکر صدیق بھی ہے کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں دوسرا امت اجابت جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں اسلام لیں وہ پھر امت اجابت میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں جس امت کی طرف اشارہ ہے وہ امت اجابت ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے یہ سب کے سب جنتی ہیں بس سوائے اس شخص کے جو خود انکار کرتے ہیں امت دعوت میں جو لوگ اسلام نہیں لائے وہ تو جہنمی ہی سارے ان کے جنتی ہونے کا سوال ہی نہیں لیکن امت دعوت میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے وہ سب کے سب جنتی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو خود انکار کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا وہ میں یہ ہوا یارسود اللہ بلا جنت کا انکار کون کر سکتا ہے اتنی عظیم شان نعمت عادت آدھی عین مارا بلا عد الت بلا خزرہ خل میں بحث اتنی عظیم نعمت اس کا انکار کون کر سکتا یا با ابا یا با ابا یا با یہ نادر فعال میں سے ہے نادر افعال میں سے ورنہ وہ فعل جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ حرف غلطی ہو عین یا لام کلمہ حرف غلطی ہو اس کا عین کلمہ مفتوح ہوگا جیسے سامع یسما فتح یفتح لیکن وہ ہے جس کا عین یا لام کلمہ حرف غلطی نہ ہو اس کا مظاہرے کا سیدھا جو ہے یا تو وہ مضموم ہوگا یا مقصور ہوگا اس زار نفرس اور یہاں یا اس کا عین اور لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے مگر عین کلمہ مفتوح ہے تو چند نادر سیرے ہیں بعض اور رما نے تین سیغے پیش کیے ہیں پوری لغت عرب سے کہ ان کا عین اور لام کلمہ حرف حلقی نہ ہونے کے باوجود مفتوح ہے اسے ابا یا رقا رکھا یا رکھا حرف غلطی نہیں ہے لیکن فتح عین کے ساتھ ہے اور باقی اگر حرف حلقی نہ ہو تو پھر وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں زورا بزر یا نسور یمس مفتور یا مقصور, مقصور یا مضمو حرف حلقی کے بغیر ہو تو مفت العین لیکن یہاں حرف حلقی نہیں ہے اس کے باوجود مفت العین تو یہ ایک نادر مثال ہے لوگ سے عرب میں یعنی بات ایسے افواؤ کی کہ حرف حلقی نہ ہونے کے باوجود بھی کلمہ مفتوح ہے وہ بڑا کون انکار کرے گا جنت کے داخلے کی تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا من افا نہیں داخت اور جنت من ابا جس شخص نے میری اطاعت کی اطاعت اطاعت اطاعت آپ جانتے ہیں کیا ہے اطاعت میں اقرا نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے تو خوشی ان اطاعت سے مراد وہ پیروی جو خوشی اور سرحد کے ساتھ کسی اقرا کے ساتھ نہ ہو کسی جبر کے ساتھ نہ ہو کسی نفرت جکراہیت کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایک مکمل خوشی شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ جس نے میری اطاعت کر لی وہ میں داخل ہوں گے اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے وہ انکار کر دیا جنت کے داخلے سے اس نے انکار کر دیا اب یہ حدیث اعتصام کے تعلق سے امت اجابت کو دو قسموں میں تقسیم کر دی امت اجابت کی دو قسمیں اور یہ تقسیم اعتصام کی بنیاد پر جس نے اعتصام کیا یعنی اسلام قبول کر چکا ہے ایمان لا چکا ہے ایمان لانے کے بعد جو شخص اعتصام کرے گا کتاب و سنت کے ساتھ وہ جنت ہی اور ایمان لانے کے بعد جو شخص کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام نہیں کرے گا وہ جہن میں جائے گا باقی جہنم میں کب تک جائے گا اللہ کا علم میں اس کا عقیدہ اگر درست ہے تو ممکن ہے اس کو جز وقتی ایک صدا ملے بعد میں وہ توحید کی برکت سے نکل آئے اور جنت میں داخل کر دیا جائے لیکن اگر عقیدہ بھی درست نہیں ہے عدم اعتصام کے ساتھ ساتھ تو اس کے لیے بھی جہنم کا خلوط ہو سکتا ہے اور کی مواعث بہت ہے بارکیف اس حدیث کو ایک قانون کے طور پر لو کہ امت اجابت کی جنت کے داخلے کے اعتبار سے یا عدم داخلے کے اعتبار سے دور اس میں امت ایجابت کا وہ فرد جو کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کرتا ہے بخوشی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت ہے اور امت اجابت کا وہ فرد جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا وہ جہنت قرآن کی ایک ایکت نے امت اجازت کو دو قسم میں تقسیم کیا مشرق اور غیر مشرق وہ ماہیوں اکثر الحمد للہ ہے اللہ بحر کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان میں بھی اکثریت مشرقین کی مانا امت اجازت کی دو قسمیں اس ہی سے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لائے مگر شرک کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور شرک نہیں کرتے مومن مشرق یہ مسلم مشرق اور مسلم موحد قرآن نے تقسیم کی اب موحد کا ٹھکانہ جنت ہے اور مشرق کا ٹھکانہ جہنم ہے اس طرح حدیث نے بھی امتی حجابت کی تقسیم کی ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں احتسام کی بنیاد پر کچھ تو وہ ہیں جو احتسام کی بنا پر جنتی قرار پائیں گے اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو قبول کیا مگر اعتصام سے خالی ہے اعتصام سے محروم ہے ان کا ٹھکانا جہن تو یہ عظیم و شان حدیث ایک عظیم و شان قاعدے پر قائد ہے اسی مقام پر اس کو لائے ہیں اس کی اہمیت کا تقاضہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ چمٹا جائے پوری قوت کے ساتھ تاکہ جو نتیجہ ہے عمدہ نتیجہ جنت کے داخلے کا وہ حاصل ہو اور اگر ہم ایماندانے کے باوجود کتاب و سنت سے تمسب نہیں کرتے نہیں کرتے ہمارے سامنے فلاں کا قول قوم برادری یہ اور وہ تو یاد رکھیں نجات اور کامیابی ممکن نہیں ہے اس حدیث نے ایک قول فصل کے طور پر لوگوں کی تقسیم کر دی جنتی اور جہنمی احتسام کرنے والے اطاعت کرنے والے جنتی اور اطاعت نہ کرنے والے وہ جہنمی بھلا یاد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابع ابو عن ليس عن خالد عن سعيد بن ابي عن عن سعيد بن خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم احسنت بارك الله فيك يا جو جناب جابر سے مروی ہے اس میں جو امام بخاری کا شیخ ہے محمد بن عبادہ یہ عین کے فتح کے ساتھ اور یہ ایک ہی راوی ہے جو عین کی فتح کے ساتھ ہے باقی اس نام کے جو بھی راوی ہیں وہ عبادہ عین کے زمہ کے ساتھ تو یہ محمد بن عبادہ صحیح بخاری میں اس کی دو ہی روایتیں آتی ہیں ایک یہ اور ایک دوسرے مقام پر اور ان کے شیخ یہ زید ہیں یہ زید عید ہارون ہے بہت چوٹی کے محدث اور فقیر اور بہت ہی عابد اور زاہد ان کے مناقب میں یہ بات تحریر ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں اور کافی عرصے بعد اپنے ایک شاگرد کو ملے تو یہ نابینا ہو چکے تھے شاگرد نے پوچھا شیخ ما فعلت جملہ تھا یہ پیاری آنکھیں کہاں گئیں یہ نور کہاں گیا تو فرمایا کہ ظہر بکا الاسہار رات کے رونے نے شہری کے وقت رونے نے آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا مانا قائم العل تھے اور رات کو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے اس قدر روئے کہ آنکھوں کے بنائی چلی گئی تو یہ یزید ابن ہارون ہے یعنی محدث اور فقیر ہونے کے ساتھ بہت بڑے عابد الحد اور قائم العل تھے ان کے شیخ سلیم ابن حیان واسنا اور یزید ابن ہارون نے اپنے شیخ کی کافی سنا کی ہے اور تعدیل کی ہے ان کے شیخ سعید ابن مینا اور وہ روایت کرتے ہیں جاوید العب اللہ غزیلا سے کہتے ہیں کہ جات ملائقت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرشتے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ وہ نائم اور اللہ کے بغمبر سو رہے تھے یہاں فرشتوں کی تعداد یا ناموں کا ذکر نہیں ہے جب کہ جامع ترمزی کے ایک حدیث میں دو فرشتوں کا ذکر ہے ایک جبریل امین دوسرے میکایل علیہم السلام یہ دو فرشتے آئے اور اگر زیادہ فرشتے بھی مراد لین تو کوئی حرج نہیں ہے کچھ ملائکہ جبریل کے ساتھ تھے کچھ ملائکہ میکایل کے ساتھ تھے اس طرح یہ دو بڑے فرشتے دوسرے فرشتوں کے جلو اور ان کے جھرمٹ میں نیچے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس فقال اپ جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جبریل امین آپ کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور میکائل آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے چنانچہ ایک فرشتے نے کہا ان نائم یہ تو سویا ہوا ہے یعنی ہم اپنا ایک کام کرنے آئے ہیں اس شخصیت کے ساتھ مگر یہ تو سو رہے ہیں اپنا وہ کام کیسے پورا کرے بخار اباظم دوسرے نے جواب دیا ان نائے والقلب قلب یہ شخص جو سو رہا ہے اس کی آنکھیں سو رہی ہیں دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے دل اس کا بیدار ہے لہرا جو کام کرنے آئے وہ کام کرو تم وہ کام پورا ہوگا چنانچہ فقالو ان صاحبہ مسئلہ وہ کام یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی ایک مثال بیان کرنے آئے ہیں یہ شخصیت سو رہی ہے اس شخصیت کا مقام اس کے جو, جو اس کا پیغام ہے اس پیغام کا مقام ایک مثال سے سمجھانے آئے ہیں فخر بُنہ مثلاً مثال بیان کرو فقال افراد پھر اس فرشتے نے کہا ان نہ یہ تو سو رہے ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ ان نائم برقرب یقین کوئی پرواہ نہیں اس کی آنکھ سو رہی ہے مگر اس کا دل جو ہے وہ بیدار ہے اگر آنکھ سو رہی ہو اور دل بیدار ہو اس نیند کو سنا یا اونگ قرار دیا جاتا ہے اور جو نیند دل سے ہو وہ نوم یا پوری گہری نیند قرار پاتی ہے اللہ کے پیرے بھی سونا ایک مخصوص طرح کا سونا تھا آپ آنکھوں سے سوتے تھے مگر آپ کا دل جاگتا رہتا تھا کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا خواب بھی اللہ کی وہی ہو سکتا ہے وہی کی حالت میں اللہ کا پیغام آ جائے تو آپ کا دل جاگتا ہو اس پیغام کو ضبط کرنے کے لیے جیسے ایک آج پیغام آ گیا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال اور آپ کا مقام واضح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے فقالو نے کہا کہ مسال کا مسل رج ال اس شخصیت کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک گھر بنائے ایک حدیث میں رجل القن جگہ سید ہے ایک سردار کی اور ایک حدیث میں ملک کا ذکر ہے بادشاہ کی یہ شخصیت ہو رہی ہے اس کی مثال ایک بادشاہ کیسی ہے جو ایک گھر بنائے جبکہ ایک حدیث میں رفاظ ہے کہ بنا حسن الحسینہ جو ایک مضبوط قلعہ بنائے مضبوط قلعہ بچہ لفیحہ محدوبہ اور اس میں دسترخوان بچھا دے مہ یعنی وہ یعنی دسترخان جو بہت عمدہ کھانوں پر مشتمل ہو اس دسترخوان بھی چھا دے یہ لغت عربیہ کی ایک غسائت ہے کہ مح دال کے ذمہ کے ساتھ بھی ہے اور دال کے فتح یعنی ماں بھی ہے ماہ اور ماہداب دونوں جو ہے وہ ضبط موجود ہیں اگر محدبہ ہو صرف دان کا ذمہ تو اس سے دفتر ہے جو نیمتوں سے چنا ہوا ہو اور اگر محتبہ ہو تو محتبہ ادب کے معنی میں وہ ادب جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا ادب کے معنی میں تو یہ لغت عرب کی وسعت ہے صرف ایک زبر زیر کی تبدیلی سے معنی میں آسمان و زمین کا فرق ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے دعوت کا کام تعلیم کا کام افط کا کام ستا اور علماء کی میں آج ہم نے ایسے لوگوں سے رابطہ کر لیا جو تھوڑی سی گٹ مٹ گٹ میں کر لیتے ہیں دو چار جملے انگریزی کے بول دیئے بس یہ تو امام ہے بڑے متاثر ہو گئے اتنے ہم جن احساس اٹھلا کہ فرآن جناب انگریزی بولے یا نہیں ہمارا امام بنتا نہیں میرے بھائی اصل امامت جو ہے وہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ہے اس گہرے علم کے ساتھ اب لوگ عربی آتی نہیں اور مفتی بنے بیٹھے بھائی یہ ایک تدلیل کا راستہ گمراہی کا راستہ اس سے بچو اور ایسے علماء سے رابطہ کرو جو ایسے مدارس سے فارغ التحصیل ہو جو آپ کے نزدیک معروف ہوں جن کے مشائق معروف ہوں اور جن کی صنعت آج سے لے کر اللہ کے پیر پیغمبر تک متصل جا رہی نبی اصل سے متصل جا رہی اس علم کی افادیت جو ہے وہ علم کے ساتھ بھی ہے اور روحانی تعلق کے ساتھ بھی ہے اب وہ تعلق جو جو کرن میں اللہ کے پیارے پہ نمبر تک پہنچ رہے ہیں صحابہ نے کس سے لیا نبیر سے نبی لیا جبریل سے, جبریل نے کس سے لیا؟ اللہ تعالی سے یہ سند کا اتصال جہاں موجود ہوگا وہ علمی جو ہے وہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس روحانی تعلق کی بھی برکات ہوگی لیکن اگر یہ روحانی تعلق موجود نہیں ہے خالی کچھ سطحی باتیں ہم نے دیکھ لی اور ان کے مریخ پر بیٹھے تو یہ راستہ محلے ہو سکتا ہے اور بربادی کا ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ فرق ہے لیکن معنی میں کتنا فرق ہو جائے گا چنانچہ گھر بنایا اس میں دسترخان لگا دیا وہ بڑا سا دائن اور ایک دائی کو بھیجا دعوت دینے والے کو کہ جو اور لوگوں کو بتاؤ کہ گھر بن چکا ہے دسترخان تیار ہے کھانے موجود ہیں داخل ہو جاؤ اور کھا لو فرمایا کہ فمن عجاب داخل جس شخص نے اس دائی کی دعوت کو قبول ہوگا جس شخص نے اس دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا لمبے دخلی وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوگا اور کبھی دسترخان سے نہیں کھا سکے اب اس خواہ مثال کی تعبیر بھی تو کرو نا اس مثال سے کیا مراد ہے گھر بنانے والا کون ہے دائیں کون ہے دسترخوان سے کیا مراد ہے گھر سے کیا مراد ہے اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ یہ سمجھ سکے پھر فرشتے نے کہا ان نارین یہ تو سور ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ آنکھ سے سور ہے دل جاگ جاگر فقال اس پوری مثال کی تعبیر یہ ہے کہ دار جو ہے وہ جنت ہے یہ گھر جو ہے وہ جنت ہے ایک حدیث میں اس سید کا ذکر ہے سردار اس کی مثال ایک ایسے سردار کی ہے جو گھر بنائے اس حدیث میں سردار سے مراد اللہ کی ذات ساتھ ادو وہ رب العالمین کہ سید رب العالمین ہے اور ایک حدیث میں الملک کا ذکر ہے بادشاہ کا بادشاہ سے مراد بھی اس حدیث میں اللہ کی ذات مراد ہے کہ گھر بنانے والا جو بادشاہ اور سردار ہے وہ اللہ کی ساتھ ہے اور گھر جو ہے وہ جنت ہے ودائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دینے والا کام ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم فمن محمد فخت اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی ہدایت کر لی فمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقت اللہ جو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق و بہن النا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے لوگوں میں فرق ہے اب یہ حدیم شان حدیث جس میں اللہ کے پیارے جغمبر کے تعلق سے اس مثال کا ذکر ہے کہ داٮٔی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم گھر بن چکا جو کہ دین اسلام ہے دسترخوان پی چکا جو کہ جنت ہے اور دائی آ چکا جو دعوت دے چکا ہے جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ دین اسلام میں داخل ہوگا جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ دسترخوان پر بیٹھے گا اور جو بیٹھ گیا اس نے جنت کی نیندیں کھا لی اور استعمال کر لی اور کرتا رہے گا اب یہ حدیث بھی ایک تفریح ہے اس حدیث نے بھی لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دائی بھیجا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دو ٹاپ بات جو ان کی پیروی کرے گا ان کی اطاعت کرے گا وہ مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا جنت کی نعمت اسے نے استعمال کر لی جو ان کی پیروی نہیں کرے گا وہ کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اور کبھی جنت کی نیم استعمال نہیں کرے گا تو جنت کا داخلہ یا اپنے داخلہ اس کے فرق کی اساس جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ اس لیے حدیث کا آخری جملہ محمد الفرق کہ لوگوں میں فرق محمد صلی اللہ بس دو ٹوپ بات ہے دو ٹوپ کسی بات و حیض کی ضرورت نہیں کسی نثال کی ضرورت نہیں اب کس کی نماز درست ہے اور کس کی نماز غلط ہے یہ فرض اللہ کا پیغمبر ہے کون جنتی اور کون جہنمی یہ فرض اللہ کا پیغمبر ہے دنیا حج کرنے جاتی ہے کس کا حج مقبول ہے اور کس کا مردود ہے یہ فرض اللہ کا پیغمبر ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے یہ فرض اللہ کا پیغمبر ہے کس کا درست ہے اور کس کا غلط ہے یہ فرض اللہ کا پیغمبر عقیدہ درست ہے اور کس کا باطل ہے یہ فرق اللہ کا بیان یعنی اعتصام کی انتہائی ٹھوس دلیل ہے جس نے کسی تمہید کے بغیر اور جس نے کسی جو ہے وہ تطویل کے بغیر بس تمام لوگوں کی دو قسمیں بیان کر دی ایک قسم جنتیوں کی اور ایک جہنمیوں کی جنتی اور جہنیوں میں فرق کون ہے کوئی امام نہیں کوئی برادری نہیں کوئی قوم نہیں کوئی شیخ نہیں بلکہ یہ فرق محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کا پیروکار ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو ان کا نافرمان ہوگا وہ جنتی ہوگا تاب راہ مطیبت کا مرجع محمد ابن ابادہ ہے قطعہ بن سعید امام بہاری کے شیخ ہیں یہ بھی امام بہاری کے شیخ ہیں چنانچہ کوطیبہ بن سعید نے محمد بن ابادہ کی مطالبت کی ہے اور صنعت دوسری ہے وہ صنعت کیا ہے ان لئی ان خال ان, خالدن، ان, سعید ابن حلالن، ان, جابرن، ان جابرن، یہاں جابر کا شگرد سید ابی ہلال ہے امام بخاری اس مساوت کو کیوں لائے ایک اشکال کو رفع کرنے کے لیے وہ اشکال ہی ہے جو سند آپ نے پڑھی ہے اس میں جابر کا شاگرد شہید ابن مینا ہے اور شہید ابن مینا اس کی ابو الولید ہے ستارہ مگر اس پر ایک جرا ہے محدود کی اور وہ ہے رومیہ ارجا کہ اس کو مرجی کہا گیا اس پر ارجا کی تہمت ہے یہ ایک عدالت میں پہلے تو یہ قاعدہ اور کر لیں بخاری مسلم کے اور ابھی جن میں کسی بدرد کی تہمت ہے وہ غیر خالی ہے اور دائرہ بدرد ہی نہیں ہے اور ان کی جو روایتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں ان روایتوں میں بھی ان کی بدرد کی طرف کوئی دعوت نہیں مگر امام بخاری بخاری انہوں نے اس کے باوجود اس حدیث کی مطابق ذکر کی ہے جابر سے جس طرح یہ روایت ابو ابن مینا نے روایت کی اس طرح جابر کا شاغ جو ہے ایک اور بھی ہے اور وہ ہے سعید ابن ابی ابنال تو سعید ابن ابی ہلال کے آنے سے جو ایک شبہ تھا ایک, ایک تانفیل عدالت کا ایک شبہ تھا وہ ظائل ہو گیا اس مطابق سے شبو و شبہات ختم ہو گئے اور روایت کی صحت بھی الحمد نصف نہار کے سورج کی طرح آیا ہوگی جی جی بارہ